پچھلی دفعہ ہم نے مرچ سارٹ کے انالیس شروع کیے تھے اس کے لیے ہم نے ایک ریکرنس ریلیشن بنائی ٹی اس ریکرنس ریلیشن کو سولو کرنے کے لیے ہم نے ایک کاروائی کی جس میں ہم نے یہ کیا کہ این ایکل ون سے ہم نے ٹی این کی ویلو بنانی شروع کی جب ٹی ون کی ویلو ہمیں مل گئی جو کہ ایکچولی اس کی انیشل کنڈیشن ہے پھر ہم نے اس سے ٹی ٹو کو بنایا پھر ٹی ٹو سے ٹی تھری ٹی فور اور ٹی فائیو اور یوں ہم تقریباً ٹی فور تک یہ ایکسپینشن جو تھی باٹم اپ ہم اس کو لے گئے یہ ایک طریقہ تھا ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنے کا اور ابھی اس کے بارے میں گفتگو جاری تھی جو کہ میں اب اس لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا ریکارنس ریلیشن کے سلسلے میں میں نے ارض کیا تھا کہ یہ آپ پہلے بھی ڈسکریٹ میتھ کے کورس میں دیکھ چکے ہیں اور بقیہ کورسز میں آپ کو یہ ریکرنس ریلیشنس نظر آئے گی اور انالسس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ابھی ریکرنس ریلیشنس کافی الگردمس کے ساتھ دیکھیں گے جب ہم ان کے انالیسز کریں گے تو ایکچولی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ریکارنس ریلیشنس کو سالو کرنے کے جو طریقے ہیں ان کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیں مر سارٹ کی ایگزامپل ہمارے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی کیونکہ یہاں پہ ہمیں ایلور کی بھی سمجھ آ اور اس کی جو ریکرنس ریلیشن ہے وہ کافی آسان ہے solution کے پوائنٹ آف ویو سے آئیے جو پچھلی دفع کی کاروائی تھی اس کے بارے میں کچھ باتیں فی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ریکرنس ریلیشن سالو کرنے کے کچھ اور طریقے بھی دیکھیں گے اور ایک دو اور ریکرنس ریلیشنس کی ایگزامپل فی مثال کے لیے ہم یہاں پہ دیکھیں گے جیسے کہ میں نے ارض کیا بعد کے ایلگر میں ہمیں یہ ریکرنس ریلیشنز بار بار نظر آئیں گی تو چند سلائیڈس کی مدد سے میں دوبارہ وہ ریکرنس ریلیشن سالو آپ کے سامنے کرتا ہوں اور اس کے بارے میں گفتگو ہم اب جاری رکھتے ہیں ایکسپینشن آپ کو یاد ہوگی ٹی ون پھر ٹی ٹو پھر ٹی اور اس کے آخر میں میں, میں نے کہا تھا کہ یہ ایکسپینشن یا اصل میں باٹم اپ بلڈنگ جو ٹی اس میں کوئی پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ نہیں یہ سوال ہم نے سامنے رکھا تو میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ آپ ٹی اس ریشو کو دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں شاید کوئی پیٹرن نظر آ جائے اس کی خاطر میں دوبارہ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سالوگ دا ریکارنس وٹ یہ وہ سوال تھا کہ ہم جب ٹی ون ٹی ٹو اور اس طرح یہ ٹی کی ویلو کمپیوٹ کرتے جا رہے تھے تو پیٹرن کیا بنتا رہا یہ اب ہم نے ٹی ایور این ریشو کو سامنے رکھا ہے اس میں دیکھیے کہ ٹی ون اوور ٹی ون اوور ون ون ہے ٹی ٹو اوور ٹی اوور ٹو ٹو نکلا اور اگر آپ ٹی کی ویلو سامنے رکھیں جو کہ 12 ہے اس کو چار سے ڈیوائیڈ کریں تو تین آیا اسی طرح ٹی ایٹ کو ایٹ سے ڈیوائیڈ کریں تو چار آ جاتا ہے ٹی سکسٹین کو سکسٹین سے کیا فائیو اور یوں یہ پیٹرن اب کچھ نظر آ رہا ہے بلکہ پیٹرن اصل میں یہ ہے کہ اس کیس میں یعنی کہ اس مرٹ کی ریکرنس کے کیس میں ٹی این اوور این جو ہے وہ اصل میں لاگ of این پلس ون ہے یہاں پہ لاگ آف این جو ہے وہ بیس ٹو لاگ ہے اب ہمارے پاس یہ ایکویشن آ گئی جس سے اب میں لکھ سکتا ہوں کہ ٹی equal to n log n+ n پلس n یہ دیکھیے اب میرے پاس ایک کلوزڈ فارم ایکسپریشن آ گیا ٹی یہی چیز, یا اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے ریکرنس ریلیشن کو solve کر لیا اب چونکہ ہمارے پاس یہ کلوزڈ فارم ایکسپریشن آ گیا ہے تو ہم چاہیں تو دیکھیے اب اگر میرے پاس n کی کوئی value ہو تو میں سیدھا اس ایکسپریشن یعنی کہ n log n پلس میں n کی value ڈال کے tn کی ایک فائنل value نکال سکتا ہوں البتہ فی الحال ہم یہ نہیں کرنا چاہتے جو چیز اب اس سے ہم نکالیں گے وہ اسی اسٹیٹمنٹ میں کہ tn ایز اکول ٹو n log n پلس این وچ از سی ڈا این اب دیکھیں یہاں پہ وہی میں نے جو سیٹا نوٹیشن ہم نے پچھلی دفعہ انٹروڈیوس بھی کی تھی اور اس کے بارے میں ڈسکشن بھی کی تھی اس کو میں استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کے ذہن میں فوراً اس کی ڈیفینیشن بھی آ جانے چاہیے اور وہ جو تصویری خاکہ بلکہ وہ جو گرافز تھے وہ بھی ذہن میں آ جانے چاہیے کہ اگر میں ٹی این کو پلاٹ کروں تو اس سے جو بھی کرو بنتا ہے یہ جو تھیٹا کے اندر والا فنکشن ہے جس کو ہم جی این کہیں گے این لاگ این یہ فنکشن جو ہے یہ ایک قسم کا این ولپ بن جائے گا ٹی این کے لیے یعنی کہ ٹی این جو ہے وہ این لاگ این نیچے سے اور اوپر سے اس کا ایک این ولب کے طور پہ کام دے گا اب یہ کیسے ہوا کہ ٹی این لاگ این یا ٹی این کی جو ویلیو این لاگ این پلس این ایز اے فنکشن ہے وہ سیٹا این لاگ این ہے یہاں پہ ہم اس کی ڈیفینیشن استعمال کریں یا وہ جو یاد ہے لیمٹ والا رول تھا f اف این اوور جی او فین اگر اس کی لمٹ این گوز ٹو انفینیٹی ہم لیں تو اس کی ایک کانسٹنٹ value نکلتی ہے یہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں این log n پلس این کو این log این سے divide کریں اس کا حاصل کیا ہوگا 1 پلس 1 اوور log این 1 ایکل ون نہ کنسیڈر کریں کیونکہ وہ لاگ آف ون جو ہے وہ 0 ہو جائے گا البتہ n گریٹر جو ہے اس کے کیس میں یہ 1 1 ون اوور log n جو ہے اور ان دا لمٹ یہ ایک کانسٹنٹ ہی نکلے گا یعنی کہ یہ جو بات ہم نے یہاں پہ اب نکالی ہے کہ tn جو ہے وہ سیٹا n log n ہے یہ اب سچی ہے ہماری نوٹیشن کے حساب سے یہ جو سیٹا ایکسپریشن اب ہم نے بنایا ہے یعنی کہ سیٹا n log n اب آپ مرز شارٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیجیے کہ مرز سارٹ جو ہے ایک N لاگ این ایلگردم ہے سیٹا n لوگ این ہم دیکھیں گے کہ اپر باؤنڈ کے لحاظ سے اس کا ورسٹ بہیویئر جو ہے مرز شارٹ کا وہ این لاگ این ہے اور اس کا بیسٹ بہیویئر بھی این لاگ این سے باؤنڈیڈ ہے یعنی کہ اس سے بہتر آپ مرز شارٹ کے ذریعے سارٹ نہیں کر سکتے بعد میں ہم کچھ سارٹنگ الگریدمس دیکھیں گے جن کا ورس کیس بہیویئر اصل میں این لاگ این سے بھی زیادہ خراب ہوگا کوئک سارٹ کی میں بات کہہ دوں کہ وہ ورس کیس بہیویئر میں آرڈر این اسکوئر ایلگردم بن جاتا ہے اور بیسٹ کیس میں آف کورس وہ این لاگ این الگریدم ہے جب ہم نے مرز شارٹ کے لیے ریکرنس ریلیشن بنائی تھی تو یاد ہے کہ ہم نے وہ فلور اور سیلنگ والا معاملہ کیا تھا کیونکہ n جو ہے وہ ملٹیپل آف 2 نہیں بھی ہو سکتا یعنی کہ وہ ٹو سے ایگزیکٹلی exactly ڈویزبل نہیں جس کی خاطر ہمیں پھر اپنی tn این ایکسپریشن جو ہے یا وہ جو ہم نے وہ ریکرنس ریلیشن بنائی تھی اس میں ہمیں فلور اور سیلنگ استعمال کرنی پڑ گی فلور اور سیلنگ کا استعمال کوئی ایسی بات نہیں کہ بہت مشکل ہے بس یہ ہے کہ اس سے میتھمیٹیکل کاروائی ذرا سی دقت طلب ہو جاتی ہے یہاں پہ اصل میں n اگر ملٹیپل of 2 ہو جائے تو اس سے کوئی نتیجے میں خاص فرق نہیں پڑتا ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ n ملٹیپل آف 2 نہ رکھیں جیسے 2, 4, 6, 8 اور بڑھتے جائیں اس سے نتیجے میں یعنی کہ مر کا n log n نہ ہونا ایسا نہیں ہوگا تو آئیے اب ہم اس فلور اور سیلنگ کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارے پاس ریکرنس ریلیشن کیا بنتی ہے اور پھر ہم اس کو سالو کریں گے ایک اور طریقے سے تو سلائیڈ کی جانب دیکھیے فلور اینڈ سیلنگ آر اے پین ٹو ڈیل وتھ پین ان سینس کہ اگر آپ اس کے انالیس کر رہے ہیں میتھمیٹکل اینالس جس طرح کے ہم یہاں ریکرس ریلیشن کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ذرا دقت طلب کاروائی ہوتی ہے کیس میں خاص طور پہ اف n از اوم ٹو بی اے پاور آف 2 یعنی کہ میں نے لکھا ہے جیسے ٹو ٹو equal ٹو n یعنی کہ کوئی کے value لے لیں تو n کی 2 ٹو ٹو k بنتی ہے دس ول سمپلیفائی دا ریکرنس ٹو اب دیکھیے کہ کیا ہوا tn is 1 اف n از 1 یہ تو وہی رہے گا البتہ یہ جو دوسرا ایکسپریشن ہے اس کو دیکھیے کہ اب یہاں پہ t کی جو ٹرمز ہیں وہ دو نہیں صرف ایک رہ گئی البتہ اس کے ساتھ اب 2 آ گیا ہے کہ ایک فلور نکلا اور سیلنگ نکلا اور دونوں کیس میں N اوور 2 رہ گیا تو اب ریکرنس ہے کہ ٹی ایز اکول ٹو پلس N otherwise یاد دہانی کے لیے کہ یہ جو پلس ہے اس کے اندر اصل میں کمبائننگ والا جو یا مرچ والا جو معاملہ ہے وہ شامل ہے اس کا ٹائم بھی ہے بلکہ اگر ہم بہت ہی زیادہ فائن ڈیٹیل میں جائیں جو کہ جانا چاہیے یہاں پہ اصل میں اس میں وہ جو اسپلٹنگ ہے اس کا بھی ٹائم شامل ہے یاد ہے کہ مرج سے پہلے ہم نے ارے کو لے کے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا اس کی خاطر ہمیں ارے کے حصے بنانے میں یہ نہیں کرنا پڑا کہ ارے کا ایک حصہ اٹھا کے کسی اور ارے میں ڈال لیں اور بکیا حصہ ہم کسی اور جگہ ڈال لیں یعنی کہ ہمیں لوپس نہیں استعمال کرنے پڑے بلکہ سمپلی ایک پوائنٹر تھا جس کو ہم نے میڈل میں سیٹ کر دیا تو اب ہمارے پاس یہ ریکرنس ریلیشن آ گئی ہے اب ہمارے پاس دوبارہ یہ ریکرنس ریلیشن آ گئی جس میں ٹھیک ہے فلور اور سیلنگ تو نہیں لیکن اب اس کو بھی ہم سالو کرنا چاہیں گے اور پھر وہی بات کہ اس کو سالو کرنے کا مطلب کیا ہے اور ہم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں وجہ یہ کہ ہم ٹی این کا ایک کلوزٹ فارم ایکسپریشن لانا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ٹی این جو ہے وہ کس طرح بڑھتا ہے بلکہ اس ایکسپریشن سے پھر ہم یہ آرڈر نوٹیشن یا سیٹا نوٹیشن استعمال کر کے آئندہ کی گفتگو میں اس الردم کے بارے میں کہہ سکیں گے کہ یہ سیٹا این لاگ این ہے پچھلی دفعہ تو ہم نے ہماری جو ریکرنس ریلیشن تھی اس کو باٹم اپ سالو کیا تھا یعنی کہ ٹی ون سے شروع کر کے اوپر کی جانب ہم گئے تھے اب اس میں کاروائی کے دوران ہمیں کچھ پیٹرن نظر آیا تھا اور اس پیٹرن ریکگنیشن کو استعمال کر کے ہم نے ٹی این کا فائنل انسر نکال لیا تھا لیکن یہ پیٹرن ریکگنیشن شاید ہر دفعہ کام نہ کرے تو اس کی خاطر ایک دوسرا طریقہ ہے دا اٹوریشن میتھڈ اور یہ میتھڈ بھی آپ دیکھ چکے ہیں پچھلے کورسز میں جہاں پہ یہ ریکرنس ریلیشن آپ نے سالو کی تھی اٹوریشن میں ہوتا یہ ہے جو ریکرنس ہے اس سے ہم ایک سمیشن بنا لیتے ہیں جنرلی ایک سیریز لائک چیز جو ہے وہ دائیں جانب آ جائے گی اور اس سے ہم سمیشن گے اور سمیشن کو پھر یاد ہے ہم نے نے کچھ سمیشن کی تھی پہلے میں نے مثال کے طور پہ آپ کو دکھائی تھی وہ ہارمونک سیریز کونٹریٹک سیریز اور اس طرح کی کئی سیریز ہیں ان سیریز کی سمیشن کا جو فائنل آنسر ہے اس سے پھر ہم ٹی این کا فائنل ایکسپریشن حاصل کریں گے تو آئیے یہ والی جو اب ریکرنس ریلیشن ہے جس میں فلور اور سیلنگ نہیں اس کو اب ہم اٹریشن میتھڈ سے سالو کرتے ہیں یہ سلائڈ کی جانب آئیے یہ کیا ہے کہ اب میں ریکرنس کو ایکسپینڈ کروں گا ٹی ایم از اکو ٹو ٹیو ٹائمس ٹی ٹو پلس این اب میں دائیں جانب جو ہے اس کو میں فردر ایکسپینڈ کر دیتا ہوں اور ایکسپینشن اس طرح ٹیور ٹو جو ہے اس کے اوپر میں یہی ریکرنس لگاتا ہوں تو اس کا کیا حاصل ہوگا ٹو ٹائمس ٹی of این over فور پلس این اوور ٹو یہ دیکھیے پرنتھس میں آ گیا البتہ اس کے بار وہ دو جو ہے وہ پہلی لائن سے ابھی موجود ہے اور پلس این بھی موجود ہے اب اس کو میں سمپلیفائی کر کے یہ ایکسپریشن بنا لیتا ہوں 4 times ٹی آف این اوور فور پلس این پلس این اب TN over 4 کو میں ایکسپینڈ کرتا ہوں اس میں بھی میں دوبارہ اپنی ریکرنس ریلیشن استعمال کرتا ہوں n کی جگہ میں نے جب n over 4 ڈالا تو لیفٹ سائڈ پہ تو چلے ٹی over 4 ہے لیکن رائٹ right سائڈ پہ کیا ہوگا 2 times t of n over 8 جو کہ اب دیکھیے میں نے لکھا ہے پلس n over 4 یہ وہ جو کمبائنگ یا مرجنگ کی وجہ سے اور اسپلٹنگ کی وجہ سے جو ٹائم درکار ہوتا ہے اب میرے سامنے یہ لمبا سا ایکسپریشن ہے جس کو میں سمپلیفائی کروں تو میرے پاس آیا پھر میں tn over 8 کو ایکسپینڈ کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اب آپ کو اس کار کی سمجھ آ رہی ہے جب میں نے اس کو فردر ایکسپینڈ کیا تو یہ آخری لائن میں فی الحال میرے پاس آیا 16 tn over 16 plus n, plus n یہ چار دفعہ n آئے. اب اگلی سائڈ پہ اگر ہم چلے تو یہاں پہ اب میں دو تین باتیں کرتا ہوں ایک یہ کہ ہم نے اور یعنی to to اگر میں اس کا لاگ لوں بیس ٹو تو سمپلی میں نے, نے لاگ لے لیا اب دیکھیے میں نے کیا کیا اصل میں وہ جو پچھلا ایکسپریشن تھا اس میں جو سکسٹین تھا وہ کوفیشنٹ سا ہے اور یہ دیکھیے کہ ٹی این اوور میں بھی یہ جو ڈویژن ہے اس میں بھی یہی آتا ہے اور اتنی دفعہ ہی یہ این جو ہے کے ٹائمز یہ این پلس این پلس این جیسے کہ میں نے دکھایا ہے اپیئر ہوتا ہے تو اب این ایکل ٹو ٹو دا کے کو استعمال کر کے اور جو میری کرنس کی ایکسپینشن فی الحال نظر آ رہی ہے اس میں میں یہ چیز ریکگناز کر کے لکھ رہا ہوں کہ ٹی ایز اکول to ٹو ٹو دا of n over ٹو ٹو دا یعنی divided by ٹو ٹو دا پلس کے این اب میں نے k کی جگہ لاگ این ڈالا لاگ این یہاں پہ بیس 2 ہے تو پھر اگلہ ایکسپریشن 2 ٹو دا لاگ این Tn over 2 to log log N plus log N plus times N اس کو اگر ہم سمپلیفائی کریں تو آئی n, n. آر over N N over N تو, ہوا. تو یہاں پہ اب میں نے لکھا ہے T1 ون البتہ 2 to the log N جو ہے وہ اگر simplify کریں تو وہ تو simply N ہے کیونکہ دیکھیے log N جو ہے وہ log base 2 ہے تو پہلی ٹرم میرے پاس آئی n times t ٹائمس ٹی 1 اور دوسری آف کورس n, n لیکن ہمیں پتا ہے کہ ٹی ون جو ہے وہ 1 ہے تو دیکھیے فائنل آنسر پھر وہی وہ آ گیا این پلس n لاگ n, n یہ ہماری مرز سورس جو ہمارا ایلگردم ہے یہ اس کا جو ٹائمنگ اینالیس کا جو فائنل نتیجہ پھر وہی وہ آ گیا ہمارے پاس اب ٹی ایم کا وہی ایکسپریشن آ گیا اور یہاں پہ اگر ہم چاہیں بلکہ ہم ایسا کریں گے تو اس کو ہم آرڈر یا سیٹا نوٹیشن میں بھی ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ ٹی ہے, n n n n ہے پھر وہی بات کہ مر سارٹ جو ہے وہ ایک n log n اینبریدم ہے یہ ایک طریقہ ہے method جس سے کافی ریکرس ریلیشن کو سالو کیا جا سکتا ہے اور اس میں اسٹریٹجی بیسکلی یہی ہوتی ہے کہ آپ ریکرنس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور اس میں جنرلی یہ بھی آپ کو کافی دفعہ نظر آئے گا یہ اسمپشن جو ہے کہ n جو ہے وہ پاور آف 2 ہے یا اس طرح کی اور اسمپشن آپ استعمال کر کے الٹیمیٹلی جو بیس کیس ہے یعنی کہ وہ t1 کا یا جو انشیل کنڈیشن جس کو آپ کہیں ریکرنس کی یہ وہ استعمال کر کے جنرلی آپ کو فائنل آنسر ملے گا یہ کافی پاورفل میتھڈ ہے اور بلکہ یہ کاروائی کرنے سے کافی صاف بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ریکرنس ریلیشن جو ہے یہ کیسے سالو کریں گے مرز شارٹ کے کیس میں ہم ایک اور طریقے سے بھی اس ریکرنس ریلیشن کو تو نہیں البتہ مرز شارٹ کا جو ٹائم ہے اس کو حاصل کر سکتے ہیں یاد ہے میں نے مرز شارٹ کے سلسلے میں جو آپ کو تصویری خاکے دکھائے تھے کہ کس طرح ایک ری جو ہے اس کے دو حصے ہوئے پھر ان دونوں حصوں کے فردر دو حصے ہوئے اور ہم کرتے کرتے ایک ٹری لائک اسٹرکچر بنا کے بالکل جب باٹم لیول پہ پہنچے جہاں پہ ہمارے پاس صرف ایک ایک ایلیمنٹ تھا تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ اب یہ جو فردر اسپلٹنگ ہے اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں یہاں سے پھر ہم نے کمبائنگ آپریشن شروع کیا تھا یا وہ مرجنگ آپریشن شروع کیا تھا اپ دا ٹری تو یہ جو ٹری لائک اسٹرکچر ہے مر سارٹ کے کیس میں بلکہ ایسے الگریدمس جس میں یہ ٹری لائک اسٹرکچر جو کہ نیسسریلی بائنری نہ ہو بے شک اس میں زیادہ برانچز بھی ہو سکتی ہیں یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے آپ ریکرنس ریلیشنز یا اس کے ٹائمنگ analysis حاصل کر سکتے ہیں بلکہ یاد ہے ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز میں بھی ٹری analysis جب کیے تھے کہ اس کے کتنے levels ہو سکتے ہیں کتنا ڈیپ ہمیں جانا پڑے گا بلڈ ہیپ والا معاملہ یاد ہے کہ کس طرح ہم نے اس کی ہائٹ نکالی تھی اور اس سے ہم نے یہ اخذ کیا تھا کہ جو بلڈ ہیپ ہے یہ اصل میں ایک لینئر ٹائم الدم ہے اب اگر ہم سیٹا یا آرڈر نوٹیشن استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آرڈر ان آپریشن ہے خیر بلڈ ہیپ ابھی ہم دیکھیں گے جب ہم ہیپ سارٹ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے اب آئیے مرز سارٹ کا ٹری جو ہے اس کو لے کے دیکھیں کہ ہم کس طرح اس سے بھی اس کا ٹائمنگ انالیس جو ہے وہ اخذ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم وہ ٹری کی پراپرٹیز بھی استعمال کریں گے جو کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں یہ سلائڈ کی جانب دیکھیے یہاں پہ اب میں نے مرز سارٹ کا وہی وہ ٹری آپ کے سامنے پیش کیا ہے لیکن اس دفعہ میں نے نمبرز نہیں ڈالے بلکہ ایک ارے کا سائز میں نے شروع میں دکھایا ہے کہ وہ ارے سائز n ہے یعنی کہ اس میں n ایلیمنٹس ہیں اس کے میں نے دو برابر حصے کیے فرض کریں n جو ہے وہ پاور of 2 ہے تو میرے پاس بائنری تھری کے پہلے دو نوڈز آئے جس میں لیفٹ سائڈ کی جو سب ارے ہے وہ n اوور 2 ہے اور اسی طرح رائٹ right بھی n اوور 2 ہے اس کو میں نے فردر اسپلٹ کیا تو پھر اگلے لیول پہ میرے پاس چار حصے بن گئے n اوور 4 n اوور 4 اور یوں اگر میں یہ کاروائی کرتا جاؤں تو الٹیمیٹلی میرے پاس ایک کمپلیٹ بائنری ٹری بن جائے گا جس کے لوسٹ لیول پہ نمبر ایک تو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوئسٹ لیول پہ آپ کے پاس سنگل ایلیمنٹس رہ جائیں گے یعنی کہ ارے میں اگر نمبرز تھے تو یہ جو سب سے نچلا جو حصہ ہے لیئر ہے اس میں ایک ایک خانے میں ایک ایک اسکوائر میں یہاں میں صرف ایک نمبر ہوگا یا اگر نام آپ کر رہے ہیں یا فون نمبر سارٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک سنگل آئٹم ہوگا اس انیشل ارے کا اچھا اب آئیے کہ اگر میں ٹاپ لیول پہ ہوں تو اس ٹاپ لیول کو اگر میں نیچے سے اوپر کی جانب آ رہا ہوں تو فائنل ارے جو ہے سارٹیڈ وہ میں نے دو حصے کمبائن کر کے بنائی تھی اور یاد ہے کہ مرج کا جب ہم نے انالیس کیا تھا تو اگر دو حصے n اوور 2 اور n اوور 2 ہیں تو وہ جو چار لوپس والی کاروائی تھی اس کے نتیجے میں یہ حاصل ہوا تھا کہ مرج جو ہے وہ آرڈر n آپریشن ہے یعنی کہ یہ جو ٹاپ پہ روٹ پہ جو فائنل ارے میں بناؤں گا دو n اوور 2 ارے کو مرج کر کے مرجنگ آپریشن مجھے n ٹائم درکار ہوگا یہ میں نے اب رائٹ سائڈ پہ یہ دکھایا ہے کہ یہ جو روٹ کے اوپر ارے مرچ کر کے بنانے کے لیے مجھے این ٹائم درکار ہے اسی طرح اگلی پہ آئیے یہ جو N اوور ٹو ہے اس ارے کو میں نے دو این اوور فور ارے سب ارے کو مرچ کر کے بنایا اس کی خاطر مجھے کتنا ٹائم درکار ہے این اوور ٹو لیکن دیکھیے یہاں پہ دو حصے ہیں N اوور ٹو اور این اوور ٹو کے تو ان دونوں کو بنانے کے لیے مجھے ٹائم درکار ہے ٹو اس سے بھی نتیجہ N نکلا اب اگلے لیول پہ آئیے N اوور ایک حصہ بنانے کے لیے مجھے کتنا ٹائم درکار ہے مرجنگ کے پوائنٹ آف ویو سے N4 اوور لیکن یہاں پہ کتنے ہیں چار تو ٹوٹل ٹائم کتنا درکار ہوا مجھے یہ لیئر جو ہے جس میں چار سب ریز ہیں اور ہر ری جو ہے وہ N4 اوور ہے تو وہ نکلا 4 times n اوور فور وہ بھی n نکلایا آیا اسی طرح جب اگلے لیول پہ گئے وہاں پہ n اوور 8 والے حصے ہیں یہ آٹھ ہیں تو اس لیے ٹوٹل ٹائم مرجنگ کا اس لیول پہ واپس آنے میں 8 times n اوور ایٹ یعنی کہ پھر n ہوا تو دیکھیے پیٹرن اب یہ بن رہا ہے کہ جب آپ نیچے سے اوپر کمبائنگ یا مرجنگ کرتے ہیں تو دائیں جانب دیکھیے ہر لیول پہ مرجنگ کے لیے آپ کو n ٹائم درکار ہے بے شک آپ اس کو ملی سیکنڈز کہہ لئے یا سیکنڈ کہہ لیں جو بھی آپ کا ٹائم کا یونٹ ہے n time آپ کو درکار ہے اچھا اب یہاں پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بائنری ٹری ہے جو کہ n ایلیمنٹ سے بنا ہے دیکھیے اوریجنلی آپ کے پاس n ایلیمنٹ ہے آپ اس میں ایڈیشنل کوئی ایلیمنٹ نہیں ڈال رہے تو اس کے ٹوٹل لیولس کتنے ہیں وہ ہے لاگ پلس ون کیونکہ پہلا لیول زیرو پھر ون پھر ٹو اور لوئسٹ جو ہے وہ لاگ این ہے تو ٹوٹل ہوئے لاگ این پلس ون اب ہر لیول پہ آپ کو ٹائم درکار ہے n. یعنی کہ آپ کو جنرلی مرچ کرنے میں اور اگر اسپلٹنگ بھی آپ اس میں شامل کرنا چاہیں جس کا تھوڑا سا ٹائم ہے تو وہ این کا حصہ بن کے تقریباً این ہی رہے گا ٹوٹل لیولز ہیں لاگ این پلس ون تو ٹوٹل ٹائم کتنا درکار ہوا یہ ساری کرنے کا یہ جو ٹری لائک اسپلٹنگ اور مرجنگ ہے پھر وہی وہ آ گیا این لاگ این 1 لیکن اس کو ایکسپینڈ کریں تو پھر آپ کے پاس ایکسپریشن آیا n log n پلس جس کو آپ دوبارہ سیٹا نوٹیشن میں لے جا سکتے ہیں یہ ہے وہ اٹریشن میتھڈ اور مر سارٹ کے کیس میں ٹری سے وہی نتیجہ اخذ کرنے کی کاروائی البتہ اٹریشن میتھڈ جو ہے وہ ایک جنرل میتھڈ ہے مرسوٹ کے کیس میں ہم نے اس کو استعمال کیا البتہ ایسی اور کئی مثالیں بعد میں آئیں گی جس میں ہم یہ اٹریشن میتھڈ کو استعمال کریں گے بلکہ مثال کی خاطر میں یہی آپ کو ایک اور مثال دکھاتا ہوں شاید یہ پہلے آپ نے ڈسکریٹ میتھ میں یا کسی اور کورس میں بھی دیکھی ہو تو چلیں تھوڑی سی یاد دہانی کہ یہ جو اٹریشن میتھڈ ہے یہ ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے مثال کے ذریعے یہ اگلی مثال دیکھیے یہاں پہ میں نے یہ لکھا ہے کہ the merge sort recurrence was too easy شاید اب اگر وہ اس کی کاروائی جو ہم نے ایکسپینشن سے دیکھی باٹم اپ یا اٹریشن سے یا یہ ٹری لائک -like کاروائی سے تو لگتا ہے کہ یہ ریکرنس تو کافی آسان تھی سالو کرنے کی یہ شاید ذرا مشکل مثال ہے جو کہ میں نے سامنے پیش کی ہے کہ ٹی این از اکول ٹو ون ایف این از اکو ٹو ون اور پلس این ادروائز اب اس کو آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں یہ کچھ ایلگر شاید ایسا ہے جو کہ ایک رے کو لے کے یا کوئی بھی ڈیٹا سیٹ کو لے کے اس کے شاید تین حصے کرتا ہے چونکہ اس میں 3 times t to the n over 4 ہے اور پھر ان حصوں کو شاید کمبائن کرتا ہے بلکہ یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ جتنے ڈیوائڈ اینڈ کانکردمس ہیں ان میں عموماً آپ کو ریکرنس ریلیشن ایسی ہی نظر آئے گی کہ لیفٹ سائڈ پہ ٹی ہوگا اور رائٹ right سائڈ پہ something times ٹائمس ٹی آف این اوور ہوگا جہاں پہ یہ n اوور something جو ہے یہ یا تو وہ حصے ہوں گے یا اسی طرح کی کوئی کاروائی اور پھر چونکہ ڈیوائڈ اینڈ میں آخر میں آپ کو کمبائن کرنا پڑتا ہے تو یہ جو پلس n لائک like ٹرم ہے یہ بھی آپ کو نظر آئے گی تو آئیے اس ریکرنس کو ہم اٹریشن میتھڈ سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کون سا ایلردم ہے جس سے یہ ریکرنس آئی ہے فی یہ صرف ایک مثال ہے کہ ایک ریکرنس ریلیشن جو کہ قدرے مشکل لگتی ہے اس کو اٹریشن میتھڈ سے کیسے سالو کرتے ہیں پھر یہ میں چیز اصوم کروں گا کہ n جو ہے وہ پاور آف یہاں پہ دیکھیے 2 نہیں 4 ہے یعنی کہ n از 4 ٹو دا k جس کی بنا پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ از اکول ٹو لاگ آف فور اور میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ n کو میں نے پاور آف 4 کیوں رکھا ہے دیکھیے ریکرنس میں N over 4 ہے. تو الٹی میں چاہوں گا کہ کسی طرح اس میں سے میرے پاس t1 نکلے تو آئیے اب اس ریکرنس پہ method لگاتے ہیں تو کاروائی کچھ یوں یہاں پہ آپ سمپل ایکسپینشن ہے کہ ٹی ایم از اکو ٹو تھری ٹی ایور فور پلس اب میں نے tn ایور فور جو ہے اس کے اوپر یہی ریکرنس ریلیشن کو استعمال کیا کیونکہ اگر وہ n کے لیے ٹرو ہے تو وہ n اوور 4 کے لیے بھی ٹرو ہوگی اور اگر n اوور 4 میں ڈالتا ہوں تو پھر دیکھیے کیا بنا سمپلی رائٹ ہینڈ سائیڈ کو لیجیے 3 ٹائمس ٹی ایور 16 پلس n اوور 4 اور اس کے باہر پہلے والی لائن جو ہے جو پہلا جو ہماری ایکسپینشن تھی اس سے 3 موجود ہے اور پلس n جو آخر میں وہ بھی موجود ہے اس کو میں سمپلیفائی بھی کر سکتا ہوں جیسے کہ میں نے کیا ہے کہ دس از 9 نائنس ٹی ایور سکسٹین پلس تھری 4 پلس این اب میں ٹی ایم اوور کو ایکسپینڈ کرتا ہوں اور وہ کیسے ریکرنس ریلیشن کو دوبارہ استعمال کر کے اسی لیے تو یہ ریکرنس ریلیشن ہے اب اگر میں پہلی جو اکویشن ہے اس میں این کی جگہ این اوور 16 ڈالوں تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا بنے گا وہ اب میں نے آگے لکھا ہے بلکہ اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی بھی کر دیا ہے وہ بنے گا ٹیور سکسٹی فور اور یہ جو نائن ہے یہ اس تھری سے ملٹیپلائی ہو کے 27 سیون بنا پھر میرے پاس نائن اوور این اوور سکسٹین اور پھر بکیا جو میری پہلے سے ٹرمز آ رہی ہیں ایکسپینشن کی بنا پہ تھری این اوور فور پلس این اس کو اب آگے لیا چلتے ہیں ایکسپینشن کرتے جاتے ہیں یہاں پہ اب تھوڑی سی لگتا ہے کہ کمپلیکسٹی آ لیکن اصل میں میں نے اس ایکسپینشن کو اب این اوور فور ٹو دا کے تک لے گیا ہوں یہاں پہ دیکھیے اب وہ میں نے کیوں یہ اسیوم کیا تھا کہ این جو ہے وہ ملٹیپل آف فور ہے یعنی کہ این از اکول ٹو فور ٹو دا اب اگر اس ساری ٹرم کو میں فلی ایکسپینڈ کروں تو اس میں سے پہلی ٹرم اگر میں نکال دوں یعنی کہ یہ تھری کے Tn over ٹو دا کے اور اس کی ایک وجہ ہے تو بکیا جو میرے پاس Terms آتی ہیں وہ اصل میں ایک سمیشن سے اب میں دکھا سکتا ہوں کہ یہ ایک سیریز ہے from I 0 to K minus 1 3 over I over 4 over I times N اب یہاں پہ میں نے کوئی جادو والی کاروائی تو نہیں کی یہ سمپلی یہ جو ایکسپینشن ہے اس کو میں نے دیکھ کے اس میں سے یہ پیٹرن نکالا ہے کہ اس میں جو ٹرمز ہیں وہ 3i آئی اوور فور آئی ٹائمس ہے اور یہ جو ہے 0 سے k-1 تک جا رہی ہے یہ یعنی کہ یہ سیریز جو ہے اب اس ایکسپریشن کو لے کے میں فردر دیکھیں کیا سمپلیفائی کرتا ہوں اور وہ یہ کہ چونکہ میں نے اسیوم کیا تھا 4 ٹو اور دوسرا ہمارا جو وہ بیس کیس ہے جو ہماری ریکرنس کا شروع میں یا ایک لحاظ سے اس کی ٹرمنیٹنگ کنڈیشن ہے کہ t1 ون یہ دونوں چیزیں استعمال کر کے اب میں اس کو فردر سمپلیفائی کرتا ہوں جو پہلی ٹرم ہے اس میں این اوور فور the k تو 1 نکلا تو اس کی جگہ آ گیا ٹی the 1 k کی جگہ اب میں لاگ of 4 یعنی کہ 4N میں لگا دیتا ہوں جہاں پہ دیکھیے ہے وہاں پہ اب میں نے لوگ 4N لگا دیا ان سبسٹیچوشن سے ہمیں اب یہ ایکسپریشن ملا کہ TN is equal to N log of 4 3 زیرو ٹو لاگ فور این مائنس ون تھری 1 3I فور 4IN یہاں پہ یہ جو پہلی ٹرم ہے اس میں T1 تو 1 تھا البتہ میں نے ایک لاک کے بارے میں ایک فیکٹ کو استعمال کیا ہے ایک نتیجہ استعمال کیا ہے جو کہ میں نے بالکل آخر میں دکھایا ہے کہ اے ٹو دا پاور لاک B آف این از ایکول لاک b آف a یہ میں چھوٹی سی ایکسرسائز آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ اس چیز کو آپ پروف کیجئے اگر آپ کے سامنے یہ پہلے آپ کے سامنے آپ کی نظروں سے یہ گزری نہ ہو یا شاید گزری ہے تو یہ سمپلی میں نے رزلٹ استعمال کیا ہے اب اس ایکسپریشن کو ہم فردر سمپلیفائی کرتے ہیں اور وہ ہے اس سمیشن کا معاملہ n remains the sum. یہ جو سمیشن ہے اس کی بنا پہ اور دوسری یہ بات کہ 3i divided by بائی فور اس کو میں 3 اوور 4i لکھ سکتا ہوں تو اب میں نے یہ ایکسپریشن بنایا کہ ٹی ایم از اکول ٹو این لوگ او پلس دیکھیے میں نے n کو باہر نکال لیا کیونکہ جو ایکسپینشن ہے یا سیریز جو ہے وہ i پہ ڈیپینڈنٹ ہے n جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتا ہے تو وہ باہر آ گیا تو آئی log 4n-1 3 ون تھری اوور یہاں پہ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی. میں نے اٹ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جب آپ یہ اسٹریٹجی ریکرنس ریلیشن کو سالو کرنے کے لیے استعمال کریں گے تو آپ کے پاس عموماً بلکہ تقریباً ہر دفعہ ایک سمیشن آ جائے گی رائٹ سائٹ پہ اور وہ کوئی سیریز ہوگی اور اب اس سیریز کی سم نکالنے کے لیے اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی فارمولا موجود ہے تو اسے استعمال کریں ورنہ آپ کو اس سیریز کی سم کسی طرح نکالنی پڑے گی یہ کاروائی بھی آپ میتھمیٹکس میں کر چکے ہیں جب آپ نے سیریز کے ساتھ یا سیریز جو تھی ان کو استعمال کیا یا ان کے بارے میں پڑھا تھا یہاں پہ بھی ہم ایک نتیجہ سیریز کا استعمال کر کے اب ہم اس, اس جو ایکسپریشن جو ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ آ رہا ہے اس کی اب ہم فائنل فارم کی طرف چلتے ہیں تو آئیے دیکھیے دا سم یہ جو سم آپ کے سامنے ہے از اے جیو میٹرک سیریز اینڈ ریکال دیٹ فور ایکس نار اکول ٹو ون دا سم آئی فروم زیرو ٹو ایم آف ایکس بائی Is equal پلس ون مائنس 1 over ایکس مائنس ون یعنی کہ میرے پاس اگر ایکس زیرو پلس ایکس ون ہے تو اس کی جو سم ہے وہ یہ بنتی ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ سمیشن جو ہیں فار ایگزامپل ایکس ایکول ون اوور ٹو بھی کی ہوگی یا ایکس او ون اوور فور بھی کی ہوگی یا اس کے علاوہ یہ سیریز جو series سیریز شاید آپ کی نظر سے پہلے گزری ہے اب ہمارے کیس میں اگر آپ اوپر دیکھیں تو ایکس جو ہے وہ 3 اوور 4 ہے اور ایم جو ہے وہ ٹھیک ہے لاگ فور این مائنس ون ہے این جو ہے بائی دا وے اس کہ وہ ایک نمبر ہے تو لاگ فور جو ہے اس کا ہم فائنل آنسر نکال سکتے ہیں فرض کریں ڈیٹا سیٹ جو تھا وہ ہزار تھا یا دو ہزار تھا یا ملٹیپل آف 4 جو بھی تھا اس سے ہم لاگ فور این کیلکولیٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ m جو ہے یہ ایک نون کوانٹی ہے اب ہم x کی جگہ 3 اوور 4 لگا کے دیکھتے ہیں کہ یہ سمیشن جو ہے اس سے ہمیں کیا ملتا ہے تو یہ دیکھیے اگلی سلائیڈ پہ میں نے یہی کہا ہے کہ ان دس کے فور اور ایم از اکول ٹو log 4 n minus 1 ون وی گیٹ of n is equal اکول n این لاگ فور تھری پلس اور پھر یہ کافی لمبا ایکسپریشن اس کو ہم اب لاگ آئیڈینٹیز استعمال کر کے فردر سمپلیفائی کریں تو اگر آپ یہ سارا میتھمیٹکس کر لیں تو اس میں سے ایک ٹرم جو 3 اوور 4 ٹو دا پاور لاگ فور ہے یہ نکلتی ہے n ٹو the پاور لاگ 4 3 اوور n یہ صرف ان میں سے ایک ٹرم ہے جو کہ ایکچولی یہ نیومریٹر میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ نتیجہ اب میں حاصل کر کے اگر واپس اپنی ایکسپریشن میں ڈالوں ٹی این میں ڈالوں تو دیکھیے اگلے سلائیڈ پہ جو میرے پاس ایکسپریشن آیا وہ یوں بنتا ہے کہ ٹی این جو ہے وہ n ٹو دی پاور log 4 n پلس n اور یہاں پہ اب میں نے وہ ایکسپریشن جو میں نے نکالا تھا n log 4 3 اوور n 1 کو ڈالا اور ڈینومینیٹر میں میرے پاس 3 اوور 4 1 ہے۔ یہ اب دیکھیے سمیشن جو ہے یہ اس پہ میں نے وہ سیریز کا فارمولا لگا کے وہ سمیشن کی جگہ یہ اس کی سم اب لگا دی اس کو اب میں فردر سمپلیفائی سمپلی میتھمیٹکس الجبرا ہے تھوڑا سا جس کو میں اگر اس پہ اپلائی کروں تو میرے پاس نتیجہ نکلا 4N 3 مائنس log ٹائمس این لاگ ٹو دا پاور 4 3 یہ ٹی این ایکسپریشن ہے اس میں یہ جو لاگ 4N ہے لاگ 4 تھری ہے اس کو بھی ہم سالو کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اگلی سلائیڈ پہ دکھایا ہے کہ لاگ of 3 بیس فور اپروکسیمیٹلی زیرو پوائنٹ سیون نائن ہے یعنی کہ فور ٹو دا پاور زیرو اگر آپ کریں یعنی کہ 4 کو پوائنٹ کی power پہ ریز کریں تو نتیجہ نکلے گا تھری جو کہ لا کی ڈیفینیشن ہے وی فائنلی have دا ریزلٹ دیٹ ٹی ایز اکول مائنس تھری n 0.79 زیرو جس کو میں نے کہا ہے کہ یہ تھیٹا این ہے ذرا اس پہ غور کیجئے کہ tn نکلا فور 4n مائنس تھری این ٹو دا پاور زیرو پوائنٹ سیون نائن جو کہ n ہے. یہاں پہ دیکھیے ٹی جو ہے وہ ایک پالو نامل نکلا لیکن اس میں جو ہائیسٹ آرڈر ٹرم ہے وہ کیا ہے n to the one. اس میں n نہیں نکلا. شاید آپ کو حیرانی ہوگی اس بات پہ کہ ہماری اوریجنل جو ریکرنس ریلیشن تھی اس میں مر شاٹ کی طرح لیفٹ سائٹ پہ ٹی تھا اور رائٹ right سائڈ پہ تھری ٹائمس ٹی ای 4 تھا اور اس میں وہ پلس n بھی تھا تو شاید اس وقت آپ کو ایسا لگا ہو کہ اگر ہم اس کو سالو کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو ایکسپریشن آئے گا کلوز فارم ایکسپریشن اس میں شاید n ٹو دا 3 یا فور یا uh, 4 شاید ہائیسٹ پالون ٹرم نکلے لیکن یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ تو ایک لینیئر بلکہ ہائیسٹ آڈر ٹرم 1 ہے اور اس کے بعد n 0.7 کی پاور ہے یعنی کہ ہائیسٹ آرڈر ٹرم جو ہے وہ n ٹو دا 1 ہے اور اس کے بارے میں پھر میں نے یہ کہا کہ ایکچولی ٹی این جو ہے وہ تو اب سیٹا این ہوا یہ تو خیر اب اس ریکرنس کا حاصل ہے میں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ یہ ریکرنس کہاں سے آئی تھی اور یہاں پہ صرف مثال ثابت کرنی تھی کہ یہ ریکرنس ریلیشنس جو ہیں خاص طور پہ جو ڈیوائڈ اینڈ کونکر لائک الدم سے حاصل ہوتی ہیں ان کے لیے یہ اٹریشن میتھڈ جو ہے یہ انتہائی کارآمد ثابت ہوتا ہے جس سے آپ فائنل ٹی این کا کلوز فارم ایکسپریشن نکال سکتے ہیں اور یہ بھی میں نے ارض کیا تھا کہ ہم یہ ریکرنس ریلیشنز اور بھی البردمس میں آئندہ دیکھیں گے تو خیر اب میں اور تو مثالیں فی حال نہیں کروں گا اب واپس چلتے ہیں ہم اپنی ڈیوائڈ اینڈ کانکر اسٹریٹجی کی جانب اور وہ اسٹریٹجی میں نے انٹروڈیوس کی تھی کہ اس اسٹریٹجی کے ذریعے کئی پرابلمس حل کی جا سکتی ہیں جس کی ایک مثال میں نے مرسوٹ بیان کی تھی اور اس کے انالیس بھی کیے آئیے اب ایک اور مثال کرتے ہیں اور وہ ہے دا سلیکشن پرابلم سلیکشن پرابلم کچھ یوں ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس کچھ نمبر ہیں دس نمبرس ہیں بیس نمبرز ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ ان میں سے کسی نمبر کی رینک نکالیں اور وہ یوں یہ وہ فرض کریں آپ کے پاس نمبرز ہیں یہ ایک سیریز تو نہیں ہے ایک سیٹ آف نمبرز ہیں پانچ سات دو دس آٹھ پندرہ اکیس سینتیس اور اکتالیس یہ فرض کریں کسی ایگزام میں لوگوں کے پوائنٹس ہیں یا کسی اسائنمنٹ میں یہ پوائنٹس ہیں آؤٹ آف ففٹی سلیکشن پرابلم میں کوسچن یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی نمبر کو لیں اور مجھے اس کی رینک بتائیں اور رینک کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ اس نمبر سے دوسرے نمبرس کتنے چھوٹے ہیں یعنی اگر آپ ان نمبرس کو دوبارہ دیکھیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دس کی رینک کیا ہے یہ نمبرس بالکل ایسے ہی آپ کے سامنے ہیں انہی کو دیکھ کے مجھے بتائیے کہ دس کی رینک کیا ہے اور اس سوال کا جواب وہ یوں ہوگا ان نمبروں کا جائزہ لے کے مجھے بتائیے کہ دس سے کتنے نمبر چھوٹے ہیں اب اگر آپ اسی ترتیب میں نمبروں کو سامنے رکھیں تو جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں کہ ان سارے نمبروں کو دیکھیں اسکین کریں اور گنتے جائیں کہ دس سے کتنے نمبر چھوٹے ہیں وہ ہوئے پانچ سات دو اور آٹھ یعنی کہ چار نمبرز جو ہیں وہ دس سے چھوٹے ہیں تو اس کی رینک جو ہے وہ پانچ ہے اب یہی سوال اگر میں کروں کہ آٹھ کی رینک کیا ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ دوبارہ یہ کاروائی کریں کہ پانچ آٹھ سے چھوٹا ہے سات چھوٹا ہے دو چھوٹا ہے دس نہیں آٹھ تو خیر جس کے بارے میں ہم سوال کر رہے ہیں پندرہ بڑا ہے اکیس بڑا ہے سینتیس بڑا ہے اکتالیس بڑا ہے اب اگر آپ ایک کمپیوٹر پروگرام لکھنا چاہیں یا میں بھی ایک الگ لکھنا چاہیں تو یہاں پہ یہ سوال جو ہے اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے شاید آپ کے ذہن میں یہ الگریدم آئے کہ جو نمبر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کی رینک بتاؤ تو آپ اس نمبر کو لے کے اس ان سارے نمبروں کو ایک ارے میں ڈالیں اور ان کو ون بائی ون چیک کرتے جائیں کہ فرض کریں ہم دس کی رینک پوچھ رہے ہیں تو دس سے کتنے نمبر چھوٹے ہیں تمام ارے میں یعنی کہ آپ کو ساری ارے جو ہے وہ اسکین کرنی پڑے گی دوبارہ اگر میں کسی اور کے بارے میں پوچھوں تو پھر یہی کاروائی آپ کو شاید کرنی پڑے ایک اور طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے کہ میں ان نمبرس کو شارٹ کر دوں میں سورٹ کیوں کرنا چاہوں گا اگر میں آپ کو ان نمبروں میں سے صرف ایک کے بارے میں سوال پوچھوں کہ اس کی رینک کیا ہے یعنی کہ اس نمبر سے سے چھوٹے ہیں؟ اور صرف ایک دفعہ میں آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے آپ ان نمبرز کو ارے میں ڈالیں ایک لوپ چلائیں اور دیکھ لیں کہ ان میں سے کتنے نمبرز اس سے چھوٹے ہیں وہ لوپ جو ہے وہ اینڈ چلے گا اور آپ کے پاس وہ کاؤنٹ آ جائے گا کہ دس سے اتنے نمبرز چھوٹے ہیں لیکن اگر میں اب آپ کو کہوں کہ آٹھ کی مجھے رینک بتاؤ پھر میں کہوں کہ مجھے پندرہ کی رینک بتاؤ اور فرض کریں میں آپ کو صرف آٹھ یا دس نمبرز نہیں دیتا بلکہ ہزاروں کی تعداد میں یہ نمبرس ہیں اور ان میں سے میں بار بار آپ سے مختلف نمبروں کی رینک پوچھتا ہوں اس کی مجھے ضرورت پیش آ سکتی ہے اگر یہ سوال میں آپ سے بار بار کروں تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ بار بار وہ لوپ جو ہے اینڈ ٹائمز چلائیں اور فرض کریں میں آپ سے n ٹائمس پوچھوں کہ ہر نمبر کی مجھے رینک بتاؤ تو یہ جو ہے ڈبل لوپ والا معاملہ بن جائے گا کہ ایک آؤٹر لوپ n ٹائمس چل رہا ہے اور ایک ان لوپ جو ہے وہ بھی n ٹائمس چل رہا ہے جو کہ اسکین کرتا ہے یہ ڈبل لوپ اگر آپ ہمارے انالیس جو ہم کرتے آ رہے ہیں وہ اس پہ اپلائی کریں تو یہ تو ایک آڈر n اسکوئر ایلوریدم بن جائے گا سورٹنگ ہم اب کر سکتے ہیں مر شارٹ ہمارے پاس ایک n log n الردم ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس n نمبرس ہوں تو ان کو اگر میں شارٹ کرنا چاہوں تو میں n log n ٹائم میں وہ شارٹ کر سکتا ہوں اب شارٹنگ سے مجھے کیا فائدہ ہوگا وہ بھی دیکھیے یہاں پہ اب میں نے نمبرس کو یہ جو میری مثال تھی ان کو شارٹ کیا اور ان کو میں اس طرح ایک ٹیبل میں دکھا رہا ہوں نچلی رو میں یہ نمبرز ہیں اب دیکھیے ترتیب سے آگے 2, 5, 7, 8, 10, 15, 21, 37, 41 اور یہ میں نے اس کی پوزیشن بھی یہاں پہ دکھا دی کہ یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے چوتھا پانچواں اور میرے پاس کل نو نمبرز ہیں اور یہ بھی خیال رہے کہ میں یہاں پہ وہ سی والی نوٹیشن استعمال نہیں کر رہا کہ یہ ایک ارے ہے جو کہ پوزیشن زیرو پہ ہے یہ سی ارے نہیں یہ سمپلی ان کی ترتیب ہے اور یہ ان کی پوزیشن ہے یعنی کہ اگر ان نمبرز کو میں کھڑا کروں تو یہ پوزیشن ون پہ آئے گا اور اکتالیس جو ہے وہ پوزیشن نو پہ آئے گا اب ہمارے پاس یہ ڈیٹا سوٹڈ ہے اور ٹھیک ہے ہمیں این لوگ اینڈ ٹائم لگا یہاں پہ تو صرف نو نمبرس ہیں اگر ہزار بھی ہوتے دس ہزار ہوتے جو بھی ہے سارٹنگ ہم ایک دفعہ کریں گے اس کے لیے ہمیں این لاگ اینڈ ٹائم درکار ہوگا اور اس کے نتیجے میں اب ہمارے پاس یہ ٹیبل بن گیا اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے ٹین کی رینک بتاؤ یہاں پہ اس کا جواب ہے مجھے اکیس کی رینک بتاؤ یہ اس کا جواب ہے مجھے سات کی رینک بتاؤ یہ اس کا جواب ہے یعنی کہ ایٹ کی رینک جو ہے وہ ہے فور جو کہ اصل میں ایٹ سے کتنے چھوٹے ہیں ایک دو تین تین نمبرس چھوٹے ہیں پلس ون یہ اس کی رینک ہے اسی طرح پانچ کیونکہ دس سے کتنے نمبر چھوٹے ہیں ایک دو تین چار ادھر آئیے اکتالیس کی رینک ہے نو کیونکہ اس سے آٹھ نمبر چھوٹے ہیں اور اس میں میں نے ایک جمع کیا تو اس کی رینک نو بنی تو دیکھیے شارٹنگ سے اب مجھے کیا فائدہ ہوا میرا یہ جو سلیکشن والا ایلگردم ہے اب این لاگ این بن گیا یعنی کہ میں این اسکوائر کی بجائے این لاگ این ٹائم میں یہ جواب نکال سکتا ہوں بلکہ تھوڑی سی اس کی کلرفیکیشن اور وہ یوں کہ سورٹنگ جو ہے وہ تو ان لوگ ان ہے البتہ اگر آپ نے اس کی پوزیشن دیکھنی ہے تو فرض کریں آپ نے دو اریز بنائی ہوئی ہیں یعنی کہ دس, دس نمبر جو ہے وہ ارے پوزیشن 5 پہ ہے آپ نے ایک پوزیشن ارے بھی بنا لی تو آپ کو اس کے لیے جہاں پہ دس ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے یہاں پہ آنا پڑے گا اور ٹھیک ہے وہ ڈھوننے کے لیے ان ٹائم بھی درکار ہو سکتا ہے اگر آپ لیفٹ سے رائٹ right سکین کریں اور بائی دو وے اگر آپ اس کا ہیش میپ بنا لیں یاد ہے ہیشنگ اگر آپ اس کا ہیش میپ بنا لیں تو یہ اس کی کی ہوگی اور یہ اس کی ویلیو ہوگی یعنی کہ ہیش آف ٹین مجھے پانچ ملے گا خیر کہنے کا مقصد ہے کہ اصل میں سورٹنگ کے لیے ہمیں ان لاغ ان ٹائم درکار ہے یہ جو لک اپ ہے کہ پندرہ کی رینک 6 ہے اکیس کی رینک سات ہے یا آٹھ کی رینک چار ہے اس کے لیے ہمیں n لاگ n ٹائم درکار نہیں اگر ہم ہیش میپ استعمال کریں تو ایک ایک سنگل ہیش کرنے کی بنا پہ ہمیں یہ مل جائے گا ورنہ ہم لوپ کے ذریعے بھی جو کہ ایک دفعہ چلے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں بہتر ہے کہ یہاں پہ ہیش میپ استعمال کیا جائے خیر یہ باتیں میں نے اب کچھ امپلیمنٹیشن کی شروع کر دیں جو پوائنٹ میں یہاں پہ ایمفوسائز کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ جو طریقہ ہے یہ سلیکشن پرابلم کو سالو کرنے کا اس میں سارٹنگ ہی جو ہے اس میں زیادہ ٹائم درکار ہے اور وہ ہے n log n یہ سلیکشن پرابلم جو ہے شاید آپ نے اس صورت میں تو پہلے نہ دیکھی ہو اس کی ایک صورت اصل میں آپ نے پہلے دیکھی ہے خاص طور پہ اگر آپ نے سٹیٹسٹکس پڑھی ہے سٹیٹسٹکس میں ایک چیز ہے میڈین یعنی کہ آپ کے پاس اگر نمبرز ہوں تو ان کا میڈین نکالیں ایوریج بھی ہوتی ہے لیکن میڈین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس N نمبرز ہیں تو اس میں سے جو مڈل رینک کا نمبر ہے اس کو نکالیں بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی گریڈنگ ہوتی ہے تو کلاس کی گریڈز جو ہیں وہ جب پوسٹ کیے جاتے ہیں تو اس کا میڈین بتایا جاتا ہے میڈین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آدھے گریڈ اس نمبر سے کم ہیں اور آدھے جو ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں یہ میڈین کافی کارآمد چیز ہے اس کی خاطر میں آپ کو چنسلائڈ کے ذریعے ایک مثال پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میڈین کا ایک فائدہ جو کافی کارآمد ہے وہ کیا ہے آف پرٹیکولر انٹرسٹ ان اسٹیٹسٹکس از دا میڈین اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اف n از odd یعنی کہ آپ کے پاس جو نمبرس ہیں وہ odd ہیں پانچ سات یا اس طرح دین دا میڈین از ڈیفائنڈ ٹو بی دی ایلیمنٹ آف رینک n پلس اوور 2 یہ ایکچولی مڈل میں آ جاتا ہے کیونکہ دیکھیے n پلس ون ڈیوائڈ 2 میں کر رہا ہوں N odd ہے اس میں 1 ایڈ کیا تو یہ even ہو جائے گا divide by 2 میرے پاس ایک نمبر آئے گا یہ مڈل میں ہوگا statistics it is common to return the average of the two elements یعنی کہ اگر N even ہے تو پھر آپ N over 2 پہ جو نمبر آئے گا اور 1 N over 2 N جو نمبر آئے گا اس کا ان کی ایوریج آپ لے لیں میڈین کا ایک استعمال میں نے آپ کو بتایا کہ جنرلی جب گریڈس کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ کا یا اس ایگزام کا میڈین جو ہے وہ یہ ہے یعنی کہ آدھے لوگ اس سے نیچے اور آدھے لوگ اس سے اوپر لوگوں کی ہائٹس یا وزن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دکھاتا ہوں جہاں پہ میڈین اور ایوریج کی یہ جو دو باتیں ہیں ان کا موازنہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ افادیت میڈین کی کیا ہے اور ایوریج کی بھی کیا ہوتی ہے وہ مثال کچھ یوں میڈینس آر یوزفل ایز اے میجر آف سینٹرل ٹینڈنسی آف اے سیٹ اسپیشلی وین دا ڈسٹریبیوشن آف ویلیوز از ہائیلی اسکیوڈ اب اس فکرے کو فی الحال چھوڑیے اس میں سے یہ جو ٹرم ہے سینٹرل ٹینڈنسی اس کو فی الحال ذہن میں رکھیے اور یہ مثال دیکھیے فور ایگزامپل دا میڈین انکم ان اے کمیونٹی از مور میننگ فور میجر دین دی ایوریج سپوز ہاؤس ہولڈ اینڈ مثال کچھ یوں ہے کہ فرس کریں آپ کے پاس کچھ گھرانے ہیں جن میں انکم جو ہے صاحب کی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ وہ منتھلی انکم سمجھ لیں یا ایئرلی انکم ہے اب اب ان نمبرز یا یہ جو انکمز ہیں ان کا ہم میڈین اور ایوریج نکالتے ہیں اور دیکھیے اس سے کیا کاروائی ہوتی ہے ان سورٹڈ آرڈر دا انکمس آر ٹو تھاؤزینڈ فائیو تھاؤزینڈ سیون تھاؤزینڈ ایٹ تھاؤزینڈ ٹین تھاؤزینڈ ففٹین تھاؤزینڈ اینڈ سکسٹین تھاؤزینڈ اب دیکھیے چونکہ یہ سولڈ ہیں تو جو میڈین انکم ہے وہ ہے ایٹ تھاؤزینڈ یعنی کہ میں چونکہ یہ سات انکمز ہیں تو فارمولے کے لحاظ سے سیون پلس ون اوور ٹو یعنی کہ فور جو پوزیشن فور پہ ہے وہ ہے ایٹ تھاؤزینڈ تو اس سے حاصل یہ ہوا کہ میڈین انکم جو ہے وہ ایٹ تھاؤزینڈ ہے اور اگر آپ ان نمبرس کی ایوریج نکالیں یعنی کہ ان کو ساروں کو ایڈ کر کے آپ ڈیوائیڈ کریں سیون سے تو یہ اپروکسیمیٹلی نائن تھاؤزینڈ آتی ہے رقم اس کا کیا مطلب ہے میڈین کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ انکمز آپ اپنے سامنے رکھیں تو آٹھ ہزار سے انکمز آدھی کم ہیں یعنی کہ ٹو تھاؤزینڈ اور سیون تھاؤزینڈ اور آدھی جو ہیں وہ 8,000 سے زیادہ ہے یعنی میڈین سے ذرا زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے نمبر یہ ایوریج کو اپنی طرف کھینچیں گے یہ وہ اسکیو والی بات ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ یہ بڑے نمبر جو ہیں ان کی جانب زیادہ سکیوڈ ہے خیر اب ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ 8,000 اور 9,000 تھاؤزینڈ سپوز دا 16,000 سکسٹین تھاؤزینڈ گوز 450,000 یعنی کہ ایک گھرانے کی انکم ایک دم ساڑھے چار لاکھ ہو جاتی ہے the میڈیم از اسٹل ایٹ تھاؤزینڈ بٹ دی ایوریج 71,000۔ اپ ٹو سیونٹی ون تھاؤزینڈ کلیئرلی دی ایوریج میجورٹی انکم لیولس یہ ریپرزینٹیو والی بات کیا بنی وہ یو کہ میڈیم جو ہے وہ ابھی بھی ایٹ تھاؤزینڈ ہے ایک گھرانے کی انکم بڑھ جائے لیکن ابھی تک آدھے لوگ جو ہیں وہ آٹھ ہزار سے کم کما رہے ہیں اور بکیا آدھے گھرانے جو ہیں وہ آٹھ ہزار سے زیادہ کما رہے ہیں یہاں پہ ہم ایوریج نہیں دیکھ رہے البتہ جب ایوریج دیکھی تو وہ نکلی اکہتر ہزار اب اگر آپ صرف ایوریج دیکھیں یا اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ کوئی لوکیلٹی ہے شہر کا کوئی حصہ ہے یہاں پہ جتنے گھرانے ہیں ان کی ایوریج انکم اکتیس ہزار, ہزار ہے تو آپ کہیں گے شاید یہاں پہ تو کافی امیر لوگ رہتے ہیں بلکہ شاید یہ آپ کو شک کافی ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ زیادہ کماتے ہیں البتہ جب میڈین کو دیکھا تو وہ نکلا آٹھ ہزار یہاں سے اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسا نہیں کہ یہاں پہ بہت امیر ہیں بلکہ آدھے جو ہیں وہ آٹھ ہزار سے کم اور بقیہ آٹھ ہزار سے زیادہ خیر یہ تو تھی مثال یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میڈین کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سٹیٹسٹکس میں آپ اس کی کافی مثالیں دیکھ چکے ہوں گے ہمارا ایلگر کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ یہ جو سلیکشن پرابلم ہے جس میں ہم نمبرز کی رینک نکالتے ہیں اس کے لیے ہم نے n log n الدم سوچا کیا ہم کوئی ایلگردم بنا سکتے ہیں جو کہ اس سے بہتر ہے یعنی کہ n log n time سے کم لیتا ہے آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس کا جواب میں آج نہیں دوں گا آپ کتاب میں اس کا جواب ڈھونڈ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور ایلگریدم ڈسکس کریں گے جو ڈیوائڈ اینڈ کانکرجی پہ بیسڈ ہے جو کہ سلیکشن پرابلم کو زیادہ بہتر طریقے سے سالو کرے گا یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ تب تک خدا حافظ